کاروبار کے کا اندر نہیں جانتے تم تو عبادت نہ کہوبار کی تمجین کہو خبر دو, دو ایک یا اس قدم کر کے نتر کا بر اصلا مرانتر کا اصلا مارا باز انو تو ناباز نکالنا پڑے گا نماز تیری حکم دتی کم نہ کرے وہ کام جو اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں <coughs> اللہ تعالی نے کہا مجھے روشن دلیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نبوت مل چکی ہو نہیں ارادہ کرتا میں کہ میں محرت کروں تمہاری درا ہار کے میں تمہیں بولاؤں اسی چیز جس میں تمہیں منع کر رہا ہوں جس میں منع کرتا ہوں میں اس کی منع کرنے کے باوجود ادھر میں تمہیں नहीं یہ بات نہیں ہوگی برقی میں یہ چاہتا ہوں خیال میں یعنی میری غرض محربت تمہاری نہیں ہے میری غرض تمہاری محرفت نہیں ہے الاسلام میرے ارادہ اسرا اسلام میں طاقت ہے وہ تو بھی کہ اللہ بلاہ نہیں تو تمہارا تو وہ حاصل یہ نکلا کہ میں صرف محرفت نہیں کرنا چاہتا یہ کہ صرف میں محرفت ہی محرت کرتا جاؤں اللہ ارادہ اسرا کا ہے بہرحال ما و کو صرف میں محرفت کرنا چاہوں اور میں منع کروں اس محرمت کی سر میرا کام محربت محربت کرنا ہو میں یہ بات غلط ہے بلکہ میرا لو کی قوم تم سے کچھ دور بھی نہیں وستا میرو رب کو سمت ہوئی رہے آ رہی ہوئی لفظ دکھائے پہلے تو آپ سے لفتی وسطی لف استفار منگواری کہ نہیں سمتے ہم اکثر تیری بات جو کہتا ہے ہم تیری بات میں جانتے ہیں سب کچھ لیکن تو ہوا ہے راگ راگو رگو میں بالکل کمزور کی ہے بات جیسے پنجابی کہتے ہیں مکھی دفاع کہ منا کا پتھر وما انت کوئی تو اوپر کوئی غالب بھی نہیں دیکھا ہے یعنی لودر قبیلہ مانتے تھے ان کا قبیلہ ہے خدا تعالیٰ کیرتی کی جیل رہا ہے باد پیغمبروں کو کبیلوں کی سوا کر دیا تھا اور باد پیغمبروں کا پیچھے قبیلہ کر دیا تھا ایسا مجھے پٹان لوگ ہوتے ہیں یہ پٹھانوں کی طبیعت تھی اس کی قوم نے ایمان نہیں لایا لیکن ویسے نہیں مارنے دیتے تھے اس کو نہیں سمجھے میری بات کو بات نہیں سمجھے یعنی تھے مشرق سارے لیکن کہتے تھے بھائی بات صاف ہے ہمارا بابا دیتا وہی پرندو خبر ہو سمجھے میری بات کو سمجھا کہ نہیں سمجھ گئے کون بابا ہمارا بابا ہے مار نہیں دیں گے بات نہیں مانتے لیکن اس کو مارنے بھی میری بات کو. اس کو بھی نہیں دیں گے توجا دے. دے. کہ نہیں مانتے ایج مالی کون سی معلوم ہوتا ہے, ہے ہائے اللہ میرا قبیلہ ہوتا وہ قبیلہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رشمی ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو عید تم پر بھی اتنے بالات آئیں گے کسی کا کبیلا کوئی نہ ہوگا کسی کا کبیلا ہوگا ہاں جی میری کام میرا کا کوئی خیال کر رہے ہوئے تم نے اللہ کو ماتون تو جاب <Sessant> نا <Sessant> میں گری مر یقین دونوں دوری ہو گئی کما بائ دا سمودی پر ساتواں کسا ہو گیا تیسرے دعوی دیکھیے اعتراض آنے والے ہیں دلوں میں تنگی آئے گی او را علیہ السلام تا سن حکومت اعتراض آج کتنی تکلیفیں آئی تھیں لیکن مسئلہ بیان کرنا پڑے گا میرے پیغمبر مسل صاحب پر بھی بڑے بڑے مسائب آئے تھے بڑے بڑے امتحان آئے بڑی, بڑی بڑی باتیں آئیں لوگوں نے تانے بھی دیے آپ پر بھی تانے آنے والے ہیں اعتراض ہونے والے ہیں میری بات رہے میری بات ایک دوسرے ایک بات میں قیدی سکا پہلے یہاں کہہ دیتا ہوں پہلے کسے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں موسر صاحب کے کسے کا اشارہ ہے چونکہ موسر کا بیان ہو چکا تھا پہلے مشرقی نے کتنی تفصیل کے ساتھ چلا قرآن چلتے چلتے آیا یہاں یادین फिर जुआ दव, हम जमा चीज भेजा वह माप हताऊ अपने कौन ने तबादी फिर उनके मामले की रशीद नहीं तमाम तो, तो कोई पक्का फिर और की बात बकरी थी कच्ची बात भी चूची सीधी बात तेरी तेज था यकू का मुझे उम्र की आमत है आगे आओ कबरी कौन की क्या और मुन्ना सीधा ले आएगा दो घर में یہ سب کا پیروں کا پیر ہوگا سنگا فیصل بہت بری جگہ ورد داخل ہونے کی جگہ جس میں دخول کیا جائے گا بہت بری جگہ ورد داخل ہونے کی جگہ جہاں داخل ہونے کی جگہ دغول کیا جائے گا بہت بھی واد دنیا لانا مدد وہی بری ہوتی ہے جس میں دین نہ ہو گئے دیکھنا دار کس میں ہے میں نے کہا تھا ضروری ہے اس مشارے کے مشرے کے سامنے ہونا ہائزار جوارا ہے لیکن کوئی تختی سامنے نہیں وقت میں بات ہو رہی, آئے رہی آئے کے ہے وقت میں آ چک رہی ہے مشاللے کوئی بھی مخصوص دلتا نہیں ہے مخصوص دلتا نہیں ہے اور اس کیا سمجھو جنتا نے یہ قومیں جن کی یہ حالات جن کی یہ حالات اور سے کبھی حالات میں آپ کیے جاتے ہیں تب بھی اشارہ آ جایا کرتا ہے ماں حاضر جہاز لہٰذا لہٰذا لہذا یہ ہے خبریں گئی اتنا کیا بارے کئی ہوئی کچھ ہے نشانہ نام کہ ابھی اور ٹیکس لے آفر ہے اور اس کے ساتھ ایک آگے اشار آتا ہے بڑا پرانا شار بہت ہی پرانا بہت ہی پرانا چلیے کریب سند آپ کیا بھی تھا پہلے کرتا ہے ga dekh ma pehli dawa bani usko paish kiya uska sabse bada faida ye hai us <laughs> zamanay ki shaan koi جب بھی والا بھی یہی جگہ ہے سب کچھ دھیان دیا و بقدر ارغبه اني اقدر اتلعب بالقران و تعلم اني انقدر اني اقرا بوٹ بھی نہیں سکے گا ذخیرہ چھوٹی آواز نکالتا ہے مطلب کیا ہے یہ سارے مشرے گدوں کی طرح وہاں آپ سمجھا کہ نہیں یہ سارے مشرقی جو خدا کے ساتھ چیزوں کو پکارنے والے ہیں بزرگوں کو پکارنے والے ہیں ولیوں کو پکارنے والے سب گدوں کی طرح وہاں دو لوگ بھی ہی رہے ہوں گے ان کی آواز نکل رہی ہوں گی واہ میرا مو خدا کی قسم جتنا دنیا میں تکلیفیں تو ہیں وہاں خدا ہمیں موجے دے دن سوروں کو ہم دیکھیں وہاں یہ سور ہیک رہے ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ آداب سے بچائے اے باپ صاحب پھر جہاں اچھا جی دیکھا ایک بات کہہ دیتا ہوں تم بھی, یہ بھی تو سوچو ایک بات دیکھو بھائی وہ بھی تو ہیں مست مار کے ساتھ ان کے مال ہے ہے مریدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایماندار سے بتاؤ کہ ہمارا مجموعہ ہم بھی بیٹھے ہیں بتا سکتے بھی کیا ہے دیکھا دیکھو چلو بابا وہ ہاتھ میں مست ہے ہم اپنے ہاتھ میں مست ہیں ٹھیک ہے ہاں جی جب کو ہر جو مت باغ وہ دو دے میں اس میں خالدینا ہمیشہ رہیں گے تو تمہیں مادامت و مگر جب تک تیرا رب چاہے یہاں لوگ من غرت کرتے ہیں اللہ ماشا رب کو منع کرتے ہیں ہمیشہ رہیں گے مگر جب تیرا رب چاہے گا پھر نکال لے گا یہ مارا غرت ہے نہیں ہے یہ مشرقوں کا ہمیشہ وہاں رہیں گے کوئی نکلنا ہوگا کہیں مانا غلط کرتے ہیں لوگ بال یہ مانا کرتے ہیں مگر کہ تیرا چائے تیرا یہاں رابطہ لوگ مانا کرتے ہیں دو ہمیشہ رہیں گے رہیں گے رہیں گے میرا خیر نکال دی جائیں گے یہ مانا ایک رہیں گے جس دن خدا چاہے گا جمعے کے دن نکالے یومن جما یا جمعے کے دن چھٹی ہوگی کپڑے شپڑی دھونے شونے ہوں گے ہے چھٹی راضی رکئی لوگوں سے جلتیاں ملاقات ہو گئی اور آفروں سے یہ بات غلط ہے نہ جمعے کے دن نکالے جائیں گے نہ بڑی مدت گزارنے کے بعد نکالے جائیں گے ہمیشہ وہاں لانتی جل رہے ہوں گے ہمیشہ چلیں گے بھائی ایمان اللہ ماشا رب کو مانا سمجھو اس کا یہ ہے میرے سے برمایا کرتے تھے ہمیشہ بھی رہیں گے ایک رہنا ایک رہنے کے ساتھ مشقت کرنا ایک رہنا ایک رہنے کے ساتھ مشقت کرنا رہیں گے بھی اللہ معاشارب اور جو خدا مشقت چاہے گا وہ بھی کریں گے سمجھ میری بات مثال دیکھو آج روز ایک عمری قید اس کو جو عمری قید ہو گئی ایک عمری قید ماف ماف قید ایک قید با مشقت یہ بےمان قید با مشکت ہوں گے رہیں گے رہیں گے بھی کیا با مشقت اب سمجھے مانا نہیں سمجھے ایک رہنا ایک رہنا بھی با مشقت سور سہود سو آتا کہ نہیں آتا قرآن میں کئی مشقتیں ہوں گی ہاں جی جو کے جنگی ہوں گے وہ رہیں گے رہیں گے بھی جنت میں جنت کے ساتھ اور انعامات کی بارش بھی برسے گی انہ کے دن آئے نہیں بد گی ہوا میری یاد ہوگا میں نے کہا تھا میں آتے آنے والی ہے جن آتوں کا تعلق کیا ہوگا چوتھی ساتھ یاد ہے کہ نہیں چوتھے دعوے کے ساتھ ہوگا جس آئے کا گا تحلق قسم تو نہیں لیکن چوتھے دعوی کیا تھا بات صاف صاف ہے بات بالکل میرے پیغمبر جو نہیں مانتے زد میں آ چکے ہیں مسئلہ صاف ہو چکا ہے یہ کہہ رہا چوتھے دعوی تان معلوم ہو جائے پھر سمجھو گے سائد کو سوا تین سو گیارہ پڑ چکی ہو ان کی عبادت کرنے سے یہ بڑے ایک دو نہیں تین نہیں چار نہیں ہزار ہاں ہیں کہیں تجھے شک نہ پڑ جائے جا سارے بہمان ایک پاس ہو نہیںان جاتا ہے صبح ہم آتا ہے کہ ہے جی بھائی چند آدمی سارا پاکستان آئے ہم حاضر میں شک آتا ہے ہائے لال تدوی مریبا یا بدو آیا میرا مولا مرغی میں نہ آنا شک میں نہ پڑنا مسئلہ میرا صاف ہے باپ کو صاحب ہے ظاہر بہر ہے یہ بےمان ضد میں آ کر کریں ماں یا بدھ اللہ کا ما یا بدھ آبا ہو <تصفح> <تصفح> یہ جو کچھ بھی کریں بےمان بے دلیل کرتے ہیں بے دلیل باپ دادی کرشم جی ہسبنا ماں جدنا لے ہا آبا دلیل کوئی نہیں دلیل یہی ہے کہ پکارنا خدا کا حق ہے غیر کا حق کوئی نہیں ساری قوم ایک طرف ہو لیکن بے دلیل ہو کوئی دلیل کوئی تو سب قوم کو چھوڑ دو دلیل کی بات ہو پکڑو سمجھے بات نہیں سمجھے دلیل کو دیکھو سارا جہان ایک طرف بھی ہو جائے لیکن دلیل کوئی اس کے بات سب کو چھوڑ دو لیکن دلیل کا ایک طرف آ کہو دو ہم دلیل کی طرف جائیں گے بے دلیلی بات اللہ وہ اتنا لم و فو نصیبوں وغیرہ منکوس ہم ان کو پورا پورا دے دیں گے حصہ کم نہیں ہوگا ان کو پورا حصہ ملنے والا ہے ان کو باپ دادی کے مطابق جو چل رہے ہیں نا ان کو حصہ پورا دے کر چھوڑیں گے کوئی کبھی نہیں کریں گے ان کو آگے بولا کر بس یہ بات رہ گئی گی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں ہوئے بیان نہیں کر سکا ہو جاتا ہے بات ہوتی خلاصہ آدمی بیان کرتا ہوں ہوئے تیزیں رہ جاتی ہیں یاد آ جاتی ہے یہ بات اس کو میں کر نہیں سکا یہ بات اس کا خیال نہیں رہا اب سمجھ لو بات سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ تم کہتے اگر واقع میں اللہ کی دعوی ہے خدا ہی کی طرف سے یہ دعوی ہے پھر اس میں اختلاف کیوں ہے اللہ کی بات ہوتی تو اختلاف ہو نہ ہوتا ایک سوال نہیں سمجھے اللہ کی بات ہوتی تو اس میں احتراب نہ ہوتا ساری دنیا مان جاتی خدا کرتا ہے لرا چوٹ ہے بر اگت آتے نہ موسر کتاب لفافی مذہب کو کتاب نہیں ملی تھی وہاں بھی بےمانوں نے اختلاف کر جانا تھا ہر زمان میں بےمان بھی ہوتے ہیں باپ دادو دا بھی چلنے والے ہوتے اختلاف کرتے رہتے ہیں پہلا سوال سمجھ گئے سوال سانی سوال ایسانی بہت جب اللہ کی بات ہے پھر ہم نہیں مانتے پھر ہم تباہ کیوں نہیں ہوئی ہمیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا جواب آیا گرفتاری کے لیے ابھی تک تاریخ نہیں آئی وقت نہیں آیا وقت مقرر ہو چکا ہے وقت مقرر نہ ہوتا تب تک تم تباہ ہو چکے ہوتے لونا کل متن سبق اپنی ربی کلو خدا کی لکھتمانہ خدا کی لکھت نہ ہوتی جو پہلے ہو چکی تھے رب سے اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا انی شکری یہ لوگ مسئلہ تو میں شک میں جو شک شک میں ڈال رہا ہے آخر کیا نکلا دو سوالوں کے جواب دو سوالوں کے جواب پہلا سوال خدا کی طرف سے یہ بات ہوتی یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے ہوتا یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی اس کے اندر اختلاف نہ ہوتا ساری دنیا مان جاتی ہے دوسرا دوسرا اگر اللہ ہم نہیں مانتے خدا کی بات ہے خدا کی طرف سے یہ کتاب ہے مانتے نہیں عذاب کیوں نہیں آیا ہم تباہ کیوں نہیں ہوئی ہے بات ہے بقد مکر ہو چکا ہے اجل مکر ہو چکی ہے اجل نہ ہوتی اب تک تمہارا بیڑا ہر ہو چکا ہوئی مبامان حبیب یہ آئے تک کچھ کے لیے سمجھو آئے کو سمجھو جواب پھر اس کا آئے سمجھو ہاں جی پر یہ ان کا اسم کل دو ترکی بھی ہے ایک کل اس کا اسم ہے کل اسم اور لمبا ہر وے شرط ہر شر. اس کا آگے اس میں دو ہیں شرط جدا شرط معذوب ہے لائیا باسنا لائب آسنا شرط لن کرب کا معلوم جزا ہے شرط جدا مل کر ان کی جزا خبر ہے ہمیں یہ بات نہیں سمجھے پھر دیکھو ہاں جی انسم ہر بجارہ کے کو نا کلن کلن اس اسم ہے لمبا ہر بے ہر بے شرط سنا فیل شر میں یو وہی انا ہوں ربو کام عالوم مل کر ان کی خبر اب دیکھو مار میں کرتا ہوں تاقیق ہر ایک حضرت روٹی کم ہے بڑھاوے ان تاقیق ہر ایک تاقیق ہر ایک کیا ہے ہر ایک کیا ہے البتہ جب بھی اٹھے گا جب اٹھایا جائے گا اس کو پورے پورے کے امال کو جدا دی جائے گی میں سمجھ گئے ہر ایک جو بھی شخص ہے ہر انسان کو البتہ جب کے اٹھایا جائے گا مبھوس اٹھایا جائے گا کمروں سے اس کو ہر ہر احمد اٹھانے کے بعد پوری پوری جدا دی جائے گی یعنی کوئی بچ نہیں سکے گا چھوڑا نہیں جائے گا یہ نہ سمجھو چھوٹ جائیں گے ہر آدمی اٹھایا بھی جائے گا اس کو اس کو جدا بھی دی ایک دوسرا یہ ان شرط کلن اس کا اسم ہے کلن اس کا اسم ہے آج یہ کے بعد لمبا کے بعد لئی افیئن یہی شرط ہے ان بیماری کیا جدا ہے البتہ شرط اب جو آیا نا لو افی لام لام جو ہے ہے کے لام زیادہ ہے کیوں نام شرطایا کرتا اس لیے آپ کو زیادہ بنا دو بس غیرہ کوئی بات ہے اب دیکھو بنا تاک ہر ایک جب اللہ اس کو پورے پورے آمار کا بدلا دے رہا ہوگا اس کے ہر آمار کے ساتھ خبردار بھی ہوگا بس ختم آپ دیکھتے جاؤ بس تک میں نے کہا تھا وغیرہ مسئلہ حاصل کر ان چار دعوے چار داووں پر سات کسے اور چوتھی قصے پر کچھ دو آئے پھر دو سوالوں کے جواب جواب دے کر تھا فسٹ تک لگاؤ ما کو لگاتا ہوں لگاتا ہوں جب سمجھ چکی ہو ان سب کا پکارنا بے دلیل ہے کوئی دلیل کے پاس نہیں سمجھے ان سب کا پکارنا غیروں کا کوئی دلیل نہیں ہے اور اے انسان کو کو پکارنے والے افا من کان بجن تم بھی پہلے بجنا ہے پھر خدا کا قرآن شاہد ہے قبلی کتاب موسا امام ورحمت ہے کہ نہیں ایک روشن دلیل لکلی ہے قرآن دو کتاب موسا تین یہ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں دلائل خدا کو پکار نہیں کرتا ہے غیروں کا نہیں. ایک آدمی گھروں کو پکارتا ہے باپ دادی رسموت تابع کو ہو کر اس کے پاس دلیل کوئی نہیں جب بے دلیل چلتا ہے تو دلیل پر چلتا ہے وہاں <laughs> دیکھ کے کہ کہاں لگا رہا ہوں پر؟ لگا رہا ہوں خدا جلتا ہے کی تو جوش آ جاتا ہے بڑا اچھا ہے تو چاہیے کیا ہے اچھی جوش آتا ہے آدمی کو کئی چیزیں نکلتی ہیں دماغ سے یعنی مراد کیا ہے اے میرے پیغمبر جب بات صاف ہو چکی ہے کہ اللہ کو پکارنے والے کے بعد دلیل اکلی بھی ہے دلیل اکلی بھی ہے اور دلیل اکلی کے ساتھ ساتھ خدا کا قرآن شاہد بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پہلی کتاب موسا امام و رحمت بھی ہے ایک طرف سارے دلائل آئے ایک روپ بہی مان جو کو پکارتا ہے وہ کیا کما یا وہ دو کوئی دلیل نہیں ہے کرسموں کے اس کے بعد دلیل کوئی نہیں باپ دادی رسمیں ہیں رسم میرے پاس پورے دلائل ہیں فسٹ تک کماؤ میں تب ممتاب ڈر گیا پھر اس مسئلے پر وہاں میرا من ڈر جا پوکھشا کلکشا تاسک دلائل دے تاسک دلائل دے قرآن پاک تاثرہ دے دلی تاثرہ دے اور بے ہم تاثرہ دیگر اخبار توبی کما تو جو کم دیا گیا ہے وہ ممتا بم اور ان لوگوں کو جو تیر سا توبہ کر چکے مسک مار گئے گو سرکشی نہ کرنا ہے مسئلے میں نہایت آج دی رکھنا بڑی عجت ان کے ساری رکھنا چناؤ تتگا ہاتھ سے نہ بڑھنا ہاتھ سے حدود کو اندر رہنا سمجھنا لو ہے بڑا مشکل بات ہے خدا جاتا ہے مسئلہ بھی کر رہا ہو کام بھی کرے توحید کا شر کو مٹائی بھی لیکن حدود کی سے تجاوت نہ کرے ان تامل بسی حادثی نہ گزرنا اچھا بڑا خیال رکھنا ہے بہت بڑا ایک ترکن مائل بھی نہ ہونا ہائے لا ترکن چکو نہیں نیوے نہ ہو ظالم کے مشرقوں کی طرف جو شرک کرنے والے مشرق ان کے طرف نہ ہونا یاری نہ لگانا ان کے مائل نہ ہونا بہت مائل, مائل ہو گئے سٹ منا پہ تم پہنچے گی مالک مین اللہ مینیا پھر تمہارا بھی کوئی دوست رہوگا سم وا تم تم امداد دیے جاؤ واہ میرے مولا مال موتا اتنے پکے ہو جاؤ دہی کی کوئی طاقت تمہیں اپنے ساتھ ملانے والی نہ ہو ہمیں کہتا نا مول منگلی وغیرہ کہتے ہیں حدیثوں کے گھر میں تم گئے ہو ہم نے کہا ہم تو گئے ہیں بے شک ہم تو گئے ہیں بے شک آ رہے حدیثوں کے مشرق بھی نہیں سمتے پکے ایمان والے تو ہیں تو ہندی تو ہیں اور تم تو مشرقوں کے پاس بھی گئے ہو شیعوں سے بھی تم نے یاری لگائی ہے لیکن ہمارے متعلق کوئی شہادت نہیں دے گا یہ کسی مشرق کسی شیعہ سے ان کی یاری ہو اللہ گا مناس مت مائے رہو مت چکو تو رکو ذرا چکنا تھوڑا سا بھی خدا ہمارے متعلق ان سے پوچھ لو نہ جا کر ہر شیے سے پوچھو ہر گدی رشی سے پوچھو کیسے ہے وہ کہے گا ہائل کا لو پی لے تو اچھا ہے لا کر مت چکو نہ مائل ہو جاؤ اللہ ان شروع کی طرح نہ چکنا چکو گے پتا مساؤں نہ تم ہی بھی آ پہنچے گی پھر مالک میں دون اللہ بھی اولیاء اتنے ڈک جاؤ نا داس داسی کوئی کہ ہے تو مشریف سرا لوگوں کو دوں تاسو تلوکات نہیں مشرکان تاسو تو تا داس بدری کر کے پوجا تک مرتبہ گرے ہو بس بس ادھر سے فسٹ یہ دیکھو فسٹ حکیم واقم سلا امرے مسلح من مسلطر پھر میری نماز کو بھی قائم کرتے جا مو علی کیا نے لگایا ہے قرآن کو خدا کی رہمتے تیرے روح مبارک ہو خدا جانتا ہے یہ ہماری شکل دیکھ کر کوئی نہیں سن سکتا انہوں نے یہ وغیرہ دیکھی بھی کبھی تم حیران ہو گئے کا تحم نہیں اتنی دنیا میں سادہ زندگی میں نے ولاح نہیں دیکھی کسی اتنی سادہ ذمہ دار اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا گرم جرابے کا جوڑا میں یہاں سے لے کر گیا بڑی شوق سے مجھے ایک شخص نے دی بڑی گرم بڑے گرم تو میں حضرت بیمار تھے میں نے کہا جی میں جراب میں لائے ہوں یہ پہن لیجیے ان کا بڑا لڑکا تھا یہاں آیا ہوا ہے یہی چھوٹا لڑکا اس تو پڑھتا تھا یہ چھوٹا سا بالکل یہ چھوٹا جیسا جب ہم گئے جس نے پڑھنے کے لیے ہمارا سب جس نے ہو رہا تھا اس کا یہ قرآن پڑھ رہا تھا میں نے اس کا قرآن چھین لیا تھا میں نے قرآن لے کر آ کر بیٹھ گیا تو یہ روتر ہوتا ہے پٹھانے میرے کو قرآن خس لیا مجھے حضرت پٹھانے میرا قرآن کس لیا میرے کو میرے حضرت نے فرمایا اس کو پتر بچڑا میرا میں بچے نواں قرآن آ کے کو چھوڑ دے تو میرے بچے کو سی چنا اس نے قرآن لائے مری اپنے جیب سے خرید کوئی چند نہیں تھا کوئی شاید خدا کی قسم گھر سے دیتے تھے بڑا سادر وا ہے بالکل یہ بٹن کھلی رہتے تھے بٹن یہ بڑے کھلے رہتے تھے موٹا کپڑا بڑا سخت اور بڑی بڑے رہتے تو بھی پہن رہتے خود ہی بیٹھے رہتے کئی مقام پر کبھی نہیں یہ تو یہ دیکھیں یعنی جنابیں میں نے ڈالی اللہ جانتا میں قسم کسم تو اسی جرابوں میں زمین پر چلنے لگے ساری جرابیں خراب, ہوں جی ساری خراب, خراب ہو گئی بڑے لڑکے نے کہا کہ ابا جی تم ساری جراب خراب کر چھوڑیاں نہرمایا کیوں اکیلے دیکھو خراب ہو گئی یعنی کوئی ان کو جات پاتا خیال ہی نہیں تھا اللہ نے بڑی زمین دی ہوئی تھی اس قدر زمین یوں آسان تو نہیں تھا گدی رشیل کی مخالفات بڑی سخت تھی ہر وقت آسان تھی پھر گولڈے کی گدی بھی ہو تو بھی ہو اتنا زور بھی تھا سیال ہو رہا تھا اور سیال میں سارے پیر گدی رشین جمع سے اتنا ان کے دل میں ڈر نہیں آیا کہ سارے پیر ہیں چاند مولوی لے کر وہاں پہنچ گئے تو یار کرنے گے چلو آپ پیرو کو جا کر سمجھائیں مسئلہ کسی نے اتنا بھی کہا حضرت وہ سنے کے لیے کہا نہیں نہیں جا کے سنے کی سیکھ لو وہاں چلتے دیکھو اب میں سوچ تو یاد لگوں گی جی کوئی کہہ رہے تل گئی شروع کے بعد میں تو نہیں چلوں گا بھائی صاحب خدا جان تک چلے گئے انہوں نے پھر بھی حضرت کی بڑی عزت کی جب وہ آئے نا حضرت سے بڑے عزت سے ملے سب کچھ ان کو کمران ہونے کا کوئی بات کرنے آؤ گے اور تم مسرت بیان کر پڑے گی چپ کر کے بیٹھے حضرت صاحب کیا بالکل نہیں بول کیا سے یہ موری سلحی کہیں چلا جائے نکل جائے ان کے علم سے بڑے ڈرتے علم بڑا یاد احادیث بڑی یاد قرآن کیا ہو کتابی سے بڑے ہفس بڑا تھا हुँ. ان کے علم سے بھی یہ تھا اور بہت اونچ صوفی بڑے اونچی صوبی کامے بڑے سخت بڑے سخت کامے تھا بہت اونجت. کتابی کیا کہنا اتنی سادگی اور کبھی نہیں دیکھا غصہ آیا ہو تاہم کبھی کسی بات پر بھی کوئی وشواس ہو رہی تم حیران ہو کہ خدا جانتا ہے ہمارا تند آدمی سے تھوڑے سے اتنا شوق اب کھانے کا, کا کہتے. قرآن آگے چلا کہ کوئی قرآن کہے میں یہاں آتا یہاں ہوتے اور یہاں تیراکر ایک بار تندو کو دیکھنے کے لیے یوں دیکھ لے تو متنک کئی بلی بن جاتی تنجو ڈال اس قدر تبھی تجویز دیکھ سکتے آٹھ سارے تو کہا ہوا بہت بڑی تھا کہ میرے شیر کے پاس آئے اور وہاں آنے کے بعد آنے کے بعد وہاں شیر کے پاس رہے بدلا ایسا بچہ بدلا کہ وہ لانے بندے رات بھی روٹی کرتے تھے اس سے पानी निकालना पड़ता था बड़ा तलीम है हम निकालने के होते हैं वक्त पानी हो है होता तो ठंडा था कुछ से निकाल कर हम देखते थे कोई शख्स आकर हमारे कमरे के आगे उतने भरकर रह जाता था ہم نے سمجھا کسی مرید ہوگا شاہ حضرت صاحب کا چلو کوئی بات نہیں کوئی مرید ہے ہم نے یہی سمجھا مرید کو نظر شاہ میرا ساتھی ہے اس کے کا نام وہ ایک دن سہر پوٹا وہ ہو کر آیا تو مجھے اگر کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہمارے اسکول حضرت پڑھتے ہیں میں حضرت صاحب کہاں پڑھتے ہیں کہ نہیں میں نے دیکھا ہے حضرت صاحب کو ہم نے آپ سمجھا حضرت صاحب اپنے گھر کے لیے پانی پڑھتے ہوں گے چنا کے واقعے میں ہم جاگے اسی ٹو میں بیٹھے کہ واقع میں اور پانی بھرتا ہے تو دیکھا حضرت صاحب پوجے بھر کر ہمارے کمرے کے باہر رکھ رہے ہیں اس لیے قرآن پر ان کو نہ ہو صرف اس لیے ایک طالب نے شروع کی اور کے پڑھتے ہوئے جلدی سے پڑھا گئے آسان بھی اس نے حضرت صاحب نے جانا تھا میاں والی مقدمی کی تاریخ تھی طالب علم جلدی جلدی ہونا سبزی طالب علم کتنی تو ہوتی ہے بعض اللہ میرے خوار پہوار کر دیکھے پڑھنے کی اللہ راجی تھی کتوں نہیں آیا سبق کتوں سمجھ نہیں آیا اللہ تھی لوگ آن کرتا اللہ راضی تھی روز نے کہا جی مجھے مڈیو نہیں پڑھاسا ایسا پڑھا پڑھا کرتا نا میں گالی بھی دو مجھے غصہ نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں خدا کر میری زندگی میں تم قرآن پڑھانا شروع کر دو کتنا میں نے نہیں دیکھا شد. کسی شخص کا اتنا نہیں دیکھا بہت بڑا کوئی پڑھاتا تھا تھرا قرآن شکر کرتا یا اللہ تیرا قرآن ہو گیا کیا تھا فسٹ کم کماؤ میرتا فسٹ باہر ہار. جب جان چکے ہو کہ دلائل تمہارے پاس ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پھر وہ بے سمت باتیں کرتے ہیں دلال تمہارے پاس ہے ڈر جاؤ اور خبردار حادثے نہ گزرنا مشرق کی طرح کہیں مائل نہ ہونا ان کا مال و زر دیکھ کر ان کا زور و طاقت دیکھ کر ادھر جھکنا نہیں اگر چک گئے تو تمہارا بھی کوئی باقی مثلا قائم کرنے والا دو طرف دن کے صبح اور اصد ظلف مین اللہ رات کا تحجد پرانے پاک میں اکثر آتی وہ آتی ہیں جہاں دو نمازیں ہیں اکثر آتی وہ ہیں جہاں دو نمازوں کا ذکر ہے یہ بھی وہ جگہ ہے صبح اور اثر ظلم اللہ رات کی تحجد جہاں پانچ نمازیں آئیں گی وہاں بھی بحث کروں گا اچھا یہ وہ جگہ جہاں دو ہیں دو نمازیں رات کی تحجد انسنات یوز ہمن سیات مانو سمجھو اس معنی میں میرے شہر تبدیلی کرتے تھے بعض معنی یوں کرتے ہیں نا نئے کیا کرو گے خدا برائیاں معاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے نی کیا کرو گے خدا برائیاں معاف کر دیتا ہے لیکن میشم بھی من کرتے اتنا نہ کرتے دیکھو انسنات یوزن سیات کئی مصیبتیں آئیں گی دشمنوں سے کئی مصیبتیں آنے والی ہوں گی یہ میرا مسئلہ بیان کرتے جاؤں گی مصیبتوں کو میں چاہتا جاؤں گا بات کو اندر حسنات یوز ہبنا یو ہبن صحیح تمہارے دشمنوں سے کئی ساشیا ہوں گی کئی مصاحب ہوں گے کئی مصیبتیں تکلیفیں آنے والی ہوں گی ساری تکلیفوں کو بس کی ہاتھ اور آسان کرتا جاؤں گا اللہ کی رہ تیرے پر کیا کر دیا بھوکتا یہی ہے دل بھی لگتا ہے ہوتا یہی ہے خدا قسم ایسا معلوم ہوتا ہے واقع میں دشمن وہ ساشیں کرتا ہے وہ تجویزیں کرتا ہے مارنے کی مصیبت میں دینے کی تغلیفیں دینے کی خدا ساری مہربانیوں کے سوا دور کرتا جاتا ہوں اندر حسنات یونا یوننا میرے مسئلے کو بیان کرتے جاؤ اور دشمنا تاثر کا تا ڈیر تکلی راضی اور دشمن تاثر پر تا ڈیر فتبہ پیدا کئی تو سہیا پی لیکن بالکل مسئلے کا میرے مسئلے کا ذکر نصیح دے رہا ہوں وصبر پھر دیکھو یہ دیکھو سمجھو کم وم بس اب سمجھا کہ نہیں سمجھو کم وم بس مضبوط ہو جاتے پکا ہو جا پھر سبر کر برداشت کرے تو کوئی مصیبت آ بھی جائے ان اللہ لا اجلم حسن خدا تیرا جلد کبھی نہ کرے گا واہ وہاں سمجھ گیا بات کو وہ کہ یوں وہاں تک ویری کوئی دلیل نہیں ان کے بات بے دلیل باتیں کرنے والے ہیں سست با ٹیم بس بر ونا تر و نہ رکون بھی نہ ہو تجاوت بھی نہ ہو بس اب آسان ہے بس اب آسان ہے چلو پلولا بوائے ہلکی دیا کیوں نہیں ہے منل کرو نے من قبر کو لوبا کیا پہلی جماعتوں جو گزر چکی اکل والے کیوں نہیں تھے ہائے اکل والے ہوتے کوئی سمجھدار ہوتے یل ہوں فساد لوگوں کو شرک سے روکتے کوئی نہیں تھے اس لیے کوئی تباہ ہوگی اللہ کلی لال ممن انج بہت تھوڑے آدمی تھے جن کو ہم نے بچایا تھا کروا سارے بہ مان مشرق تھے وہ اس لیے سارے تباہ ہو گئے مشرق تابے ہوگا ہم نے انعامات دے رکھی تھی نیم تو مجھے سارے مجرم تھے وہ مہا کان رب کر پورا میں ظلم مشرف ہوں نہیں ہلاک کرنے والا بستیوں کا ظلم سے تیرا دیگر بلا وجہ ظلم کے ساتھ بلا وجہ نہیں کسی کو تباہ کرتا حالانکہ کہہ لینے والے کیوں ہوں نہ ہوں اسلحا پسند ہو شرک اور کفر کو چھوڑنے والوں نہیں یہ تیرے روپے یہ طریقہ ہی نہیں لو شاہ ربو کر جہال اللہ واحد خدا چاہتا سارے لوگوں کو ایک ہی دین تو ہی کر کر دیتا کر تو سکتا تھا لیکن ایمان جبری مطلوب پڑ چکے ہو ایمان جبری مت نہیں ایمان جبری ہوتا سباب واب ہی نہ ہوتا سداؤ سدا ہی نہ ہوتی اگر یہ ہوتا، اس لیے ادا کیا, کیا ہی ماں یاد آگری شروع توبہ میدان یا لاجدا لونا مختلف ہی اس لیے دنیا کے رہنے والے ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے ہمیں لا جدا لونا ہمیشہ دنیا والے اختلاف کرتے رہیں گے کوئی خدا کی پکارنے والے ہوں گے دلال کے ساتھ اور کوئی باپ دادو کی رسم پر غیرو کا پکار رہے ہوں گے لا ہمیشہ رہیں گے احتراب کرنے والے کوئی دلائد کے ساتھ خدا کو پکارنے والے ہوں گے کوئی بے دلی باپ داد کی وجہ سے غیرو پکار ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ خبر ابھی با باپ خدا رتوبلی اور جت پر خدا کام وہ ہوگا وہی اختلاف کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے خدا کو کیا سمجھتے آسمان بھی پیدا کرنے کی خدا نے اسی لیے پیدا کیا ہے خدا کہتا میں دیکھوں گا کون میرا مسئلہ مانتا ہے تو کون میرا مسئلہ نہیں سمجھے میری بات کو جانے کا یعنی اسی اختلاف کی خاطر یا یعنی اسی جال کی خاطر خلا ہم خدا نے پیدا کیا ہے خدا نے کیوں پیدا کیا ہے کیا ضرورت پیدا کرنے کی خدا دیکھتا ہے کون میرے دلال کو دیکھ کر میرے پکارنے پر پابند ہوتا ہے اور کون دلال کو چھوڑ کر بات آدمی رسم کر جل کر غیروں کو پکارتا ہے سمجھ گئے اسی نے تو پیدا کیا ہے سمجھ گئے وہ لے جانے کا خلا کہوں تمبت رب کی بات ثابت ہو چکی کیا بات ہے نہ یہ بیان ہے جملہ مفسرا ہے جملہ مفسرا ہے کیا بات تیر رب کی ہو چکی کہ میں بھر دوں گا جہنم کو میں بھر دوں گا جنم کو جن سے اور مشرق لوگوں سے بس وہ کلن نہ رسل مانو سب تھی وادق و جا کبھی حضرت موہرت سمجھو اب یہ بھارت دیکھنا سمجھو میں ترکیب کرتا ہوں ترکیب دیکھو کل مبدر منو ہے منو ہے مانو سبت تھی فادک بدل ہے من رسل یہ بیان ہے اب ہلو ہوگی اب پھر دیکھو آئے تل ہوتی جس جب تک یہ سمجھو گے ماں کلنو ہے ماں نبی آ تک بدل ہے میم نمبا رسول کیا اس کا بیان ہے اب دیکھو کلن سارے کیا سارے کیا منو جی وہ چیزیں وہ واقعات جن سے تیرا دل ہم نے مضبوط کرتے رہے واہ واہ واہ سارے سارے کیا سارے وہ واقعہ جن وا سے تیرا دلم مضبوط کرتے رہے وہ کیا چیزیں تھی من ار رسول پیغمروں کے قصے بیان کرتے رہے تیری اوپر نہیں سمجھے یہ سارے کسے ہم نے بیان کیا ہے محمد تیرا دل مضبوط کرتے رہے ہم کسے بیان کرے گو روسا لوہے شام در ٹول کسے دماغ بیان کر دے مضبوط مضبوطی یہ پیغمبر کا دل مضبوط تو آگے سے ہونا ہی تھا اللہ نے کرنی تا سچ پوچھو تو ہمارے دل کو اللہ نہیں مضبوط ہو ٹھیک ہے کہ نہیں سارے کسے ادا کرتا ہے اور سارے پیغمبر خبروں کے کسے کیوں بیان کی تاکہ دل مضبوط ہو جائے سچ پوچھو کہ کتنا مضبوط ہوتا ہے یاد رکھو میں نے جیتا ہے اس کسے سے ہمیشہ کسے وہ بیان کرو جس سے دل مضبوط ہو